بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے انگل سلیم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو علی صراط مستقیم سیدھے رستے پر تنزیل العزیز الرحیم یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا اُنذِرَ آبًا تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبے نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لقد حق القول على فهم لا ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اعناقهم اغلالا فہی الی الال اذقان فهم مقمحون ہم نے ان کی گردنوں میں تاک ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک فسے ہوئے ہیں تو ان کے سر علل رہے ہیں وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فأغشینا فهم لا یبصرون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 من الذكر فبشره و تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو نک تما قدم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 تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں تم الا تک وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو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 قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو سدی نجل اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دورتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو اتب یس الم وہم محتدو ایسوں کے جو تم سے صلاح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں وما لی لا اعبد اللذی فطرنی ویلیہ ترجعون اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً تغنی عنی شفاعتهم شیئن ولا ينقذون کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔ ان الفی غلال تب تو میں سریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا کم فسما میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو قیلت خل کو لئی تقومی حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو خبر ہو بما غفر لی ربی وجعلنی من المقرمین کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا وما انزلنا علا قومہی من بعدہی من جندم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 سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے یا نوبی بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں کم اہلک نا قبول قرون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 من نخیل فيها من بھی اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے لیا من سبری وما و مامل افلا یشکر تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے صبح اللہ مالا وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے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 اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے والقمر منازل حتى اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے لشم سوئم لَهَا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 اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا وہ خواہ لگ می ماؤ کبور اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وہ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 اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں وہ ادا قول الدین کفلین کف لدین امنو انولہ ان انتم فی ضلال مبین اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو صریح غلطی میں ہو ہوتا تم سواد اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا ما الا واحدة وهم یہ تو ایک چنگاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کے باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی فلا يستطيعون توصية ولا الى پھر نہ تو جست کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے ونوف صوری فداہ منل اجدا فی الاب یو سلون اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑھیں گے من بعثنا من هذا ما وعد وصدق کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا ان كانت اللہ صیحة واحدة فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا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 اہل جنت اس روز عیش و نشاد کے مشغلے میں ہوں گے و فی علی الارائک وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے لہم ما ہتون وہاں ان کے لیے بیوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا سلام قولاً من رب الرحیم پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا وم المجرمون اور گناہ تم آج الگ ہو جاؤ الم آحد یا بنی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 یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی اسلو حلی ماک تم تک فرو سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ الختی نختم علی ہموت منا دیتا شہدو او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 فل خلقی افلا یا قل اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں ادھا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں وما الماحش وماغیل انہوں دکھان اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شاع ہے یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے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 اور یہ ان کے مالک ہے اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں وہ لہوم فی منا فار یشک اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے وہ من دون اللہ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے لا نصرهم وهم لهم مگر وہ ان کی مدد کی ہر طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے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 ادا ہوا خفیم انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاپ پڑاپ جھگڑنے لگا وہ نسی مئی اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا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 له كن فيكون اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے الَّذِي بِيَدْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بات چاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے